بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمد صلی اللہ محمد و رحمۃ اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاخبر سکون صاحب باقی تمام سامعین برادران سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعو شریف میں سے درس نمبر چھ سو پینسٹھ پبلک تین سو سات ہے چھ سو پینسٹھ دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور تین سو سات جو ہے دعوت شریف ابراد فتح کے درست کی تعداد ہیں عوراد فتھیے میں ہم لوگ جاسمہ الحسنہ کے باعث میں ہیں اور اس میں مقدس نمبر اٹھارن یا وہابو کے توضیحات میں ہیں لغوی تشریحات اور توضحات میں ہیں اس میں ہم یہاں پہنچے تھے کالواسوں والے درس میں انشاء کے یا وہ جو ہے عظیم ہسیقوں کہا جاتا ہے وہ اسے کہا جاتا ہے جو کسی کو کوئی چیز دوسرے کی ملکیت میں دے دیں بدونے کسی قسم کے عوض کے ہاں جی تو فرمایا یہ جو ہے اور یہ دونوں کام وہ ہاپ کا کی مفہوم جو ہے اللہ کے سوا کی کے شور کے لیے صحیح ہوتا ہی نہیں کیونکہ اللہ ہے تو ہر چیز کا مالک ہے لہٰذا کسی اور کو مالک بنا سکتے ہیں اور بدون کیسے عوض کے بھی اللہ ہی دیکھ سکتے ہیں بندہ جو ہے خواہ دنیاوی عبض کسی کسی صورت میں خواہ اخروی عوض ثواب عجیب کی صورت میں اگر خدا پمر کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ کم از کم اپنے دل کے سکون کے لیے غرض سے دیتے ہیں ایک بندے کو کوئی غریب دیکھا کوئی بیچارہ دیکھا کہیں تڑپتا دیکھا سردی سے گرمی سے تو اس کو دل میں تکلیف ہو گیا تو اپنے تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس غریب بیچارے کا دیکھ تو یہ بھی عوض ہے یہ بھی غرض ہے لہذا بے غرض کسی عوض اور غرض کے اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے تمام غرض مند ہیں عوض کا محتاج عوض کی ضرورت ہے سب کو اور ملکیت میں تو اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ بندے سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں مخلوق سب کے سب اور جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہے وہ بھی اللہ کے ملکیت ہے لہذا جو ہے مملوک خود اور جو اس کے ہاتھوں میں وہ اس کے مالک ہی نہیں ہے تو وہ تو دوسرے کی ملکیت میں کیسے دیں گے ہاں لیکن اللہ ہے وہ پوری کائنات کے ہر شے کا مالک ہے لہٰذا وہ جس کو چاہیں بدونی کسی عوض کے غلط کے دے سکتا ہے لہذا تو وہاب کے مفہوم سے اللہ کے لذم سے ہم راضے کے ایک اول جو ان کا اپنے نظریا تھا وہ نقل کرنے کے بعد شریف راضے آگے فرماتے ہیں آج کے درس میں, میں اپنی کتاب لوامی فی فیشر اسما روشن میں اس کے سفر نمبر دو سو چودہ پر الوحاب کے مائیں مشائق یعنی طریقت کے بزرگوں کے اغوال نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحاب یعنی ایک کولے نقل کرتے ہیں یعنی وہ ذات کہ جس کے عطایہ و احسانات بڑے بڑے ہوں الوہاب یعنی وہ ذات جس کے عطایا و احسانات بڑے بڑے ہوں کثرت سے احسان اور فضل کرنے والا یعنی بہت زیادہ لطف و شفقت بندوں پر اقبال یعنی توجہ فرمانے والا بدون سوال کے عطا کرنے والا اور اپنے احسانات اور انعامات کو مسلسل اور بلا انقطاع یعنی بندوں کو پہنچانے والا بلا انقطا بلا انقطا یعنی مسلسل بلا انقطا جو ہے بندوں کو پہنچانے والا ایک معنیٰ جو ہے الوحاف کا یہ کیا ہے ہاں یہ یقیناً جو ہے بہت ہی معنی بھی جامع معنیٰ ہے اس سے مقدس کے حوالے سے کھیلا فرماتے ہیں, کچھ اور بزرگوں نکال دوسرے بادمشاہ نکالوہاب یعنی وہ ذات جو بندوں کو کسی وسلے کے عطا کرنے والا جو بندوں کو ساری بدو کسی وسئلے کا عطا کرنے والا الحاب یعنی وہ ذات جو بندوں کو بدون کسی ہے جی کسی کے عطا کرنے والا ڈائریکٹ عطا والا اور تش پر بدع نے کسی سبب اور بہانہ کے ہاں جی اور انعام کرنے والا اور بندوں پر ہیں جی اور اپنے بندوں پر جو ہے بندوں پر بدع نے کسی سبب اور بہانے کا داخلہ اس میں دو معنی بتایا الوہاب یعنی وہ زان جو بندوں جو بندوں کو جو ہے کسی وسیلہ کے جو, جو بدع نے کسی وا چلا کے یعنی جو بدون کسی وا چلا کے عطا کرنے والا اور, اور کسی سبب اور بہانہ کے عطا کرنے والا ہر انسان ہے تش پرند انسان پر بدون کسی سبب اور بہانہ کے انعام کرنے والا یا مبتدین بنیا میں قبل استحقاق کیا میرا اوراد ایسے میں ہے وہ اللہ جو بندوں کو انعامات پہنچاتے ہیں بدُو نے کسے ہے بندم مستحق نہیں ہے لیکن اللہ اس نے کوئی مستقل اس بار کوئی نہیں کام کرے اس کے بدلے میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا بدن نے کسی اشتقاق کیا اللہ تعالیٰ دینا وکیلا ایک, ایک دوسرے بعد لوگوں نے کہا بلا وزن ہاں جی و یمی تو بلاغ رضین ہمات و وہ ذات وہاں وہ ذات جو بدعوس عطا کرتا ہے اور بدو کسی عوض کے موت دیتا ہے یہ مانیجیے لوام البجنات کے سفر نمبر دو سو پر تو الحاب کے بارے میں امام بھگ الرازی اپنی کتاب لوائم البینات کے سفر نمبر پندرہ پر ہاں جی حاتم الاسم کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حاتم الاسم کا حاتم تائی نہیں رکھے حاتم الاسم کا واقعہ یوں ہے حکایت کی ہے آپ حکایت کی جائے حاتم الاسم یہ حاتم تائی نہیں ہے جی ہاتم الاسم کے نام سے ایک اور شاہ روزہ رکھا تھا جب شام ہوا تو افطاری کے لیے اس کے سامنے کھانے پیش کیا تو ایک سائل آیا تو اس نے وہ کھانا اس سائل کو دے دیا تو اسی وقت کھانے کا ایک طبق اس کے سامنے آیا جس میں ہر قسم و رنگ کے کھانے اور حلوہ تھے پھر ایک سائل آیا تو تو ہاتم نے وہ طبق بھی خود کھائے بغیر اس سائل کو دیا تو ہوراً ایک انسان اس کے سامنے آیا اس نے ایک تھیلی دیا جس میں بہت سے دینار تھے ایک تھیلی دیا کہ انسان سامنے آیا جس نے ایک تھیلی میں بہت سے دینات تھے اس پن ہاتھوں تائی چلا اٹھا وہ چلا اٹھا اور کہا الغوش الغوش منحلف ہن یعنی ہاتھوں تائی نے چلا کر کہا میرے میرے فریاد کے پوچھے پہنچنے پہنچے چلا کر کہا کہ میرے فریاد کے میرے فریات کو پہنچے میرے فریات کو پہنچے یوں پہنچا میرے فریات الغوش الغوش میں خلف کہ میرے فریات کو پہنچے میرے فریات کو پہنچے ہاں انہیں لوگوں سے کہا یہ لوگوں میرے فریات کو پہنچے میری فریات کو پہنچے میری فریاد رسی کرے ہیں یہ شکشی شک بولا خلب سے میرے فریاد کو پہنچے میرے فریاد کو پہنچے خلب سے تو اس کے پاس ہاں جی جو ہے ہم میں تو اس کے پاس یا ہم میں یا بالکل سامنے یا اس کے ہم میں ایک شخص حلف اس کا نام حلف تھا ایک شخص حلف نام کا تھا لوگ سب اس آدمی کے پاس آئے اس نے کہا تھا میرے خلف کو پہنچے میرے خلف کو پہنچے میرے فریاد کو پہنچے اس نے میرے خر فریات کو پہنچے میرے فریاد کو پہنچے خلف سے حلف سے وہاں تو خلف جن بندے کے نام تھا تو وہ ایک بازار یہ سمجھ میں آتا ہے خلف نے اس کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کے بچانے کے لیے میرے حریات کو پہنچے لوگوں نے یہ سمجھا تو اس کے پاس یا ہمسائے میں ایک شخص خلف نام کا تھا ہاں جی لوگ سب اس آدمی کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تم نے کیوں ہاتم کو ہاتم کو زید دیا تو ہاتم نے کہا اے لوگ میں نے اس بندے سے نجات کے لیے تم لوگوں کو نہیں پکارا ہے جی تو آتم نے خود کہا میں نے جو اس بندے سے نجات کے لیے تم لوگوں کو نہیں پکارا ہے بلکہ میں نے فریاد اس لیے کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے اوپر ایک یک باد دی گری ایک بندے کثرت سے ہونے والی انعامات و احسانات ہاں جی شکر اداکانات کا ایک بعد یہ ہونے والے احسانات کا شکر ادار کرنے سے عاجص ہوں جو اللہ نے مجھے اتنی جلدی میں میری میرے حقیر نیکی کے بدلے میں کثیر انعامات سے نوازا ہاں جی مجھے ایک روٹی دیا اس نے میں ایک بندے نے رام بھرگ کے کھانے دیا ہاں جی طبق بھر کے وہ دیا تو ایک بندے نے کھلی بر کے جو ہے اس کو دینا میں دینا دے دیا تو اس پر وہ تھراب سمراج یہاں پر شانشن یعنی اللہ تعالی نے میرے دیکھیے اتنی جلدی میں اللہ نے جو ہے اس کے عوض دے دیا اس پر اس نے کہا الغوث الغوث من بالخلف یعنی اے اللہ میں تو میرے خریات کے پہنچے تو میرے خریات کے پہنچے کہ کی میں کیسے تیرا شکر ادا کروں کیسے تیرے انعامات کا شکر ادا کروں کہ ابھی ایک صدقہ نہیں دیا دوسرا پہنچا دوسرا نہیں دیا تیسرا پہنچا تو میں کیسے تیرے شکر کروں یہ کہہ کے پکارا تھا تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سرح صبائے نمبر انتالیس میں فرمایا ہے وماں انفقط تم انشۂ انخا وخلف ہو و بخیر الراج حایت وعدہ ہے تم جو بھی مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا کیونکہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے یہ توظیم بندا کی طرف سے ہے جی تو الحاب کی لوہی بات سے ہاں جی ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے آسمائے ہوشنہ میں سے ایک الحاب ہے جس کا معنیٰ مختلف انواع و اقسام کے نامات و احسانات کا کثرت کے ساتھ بلا انقطا کثرت کے ساتھ بلا انقطا اور ہمیشہ عطا کرنے والا الوحاب کا یہ ہو جائے گا اس بات میں ہمیں شک کی ہرگس گنجائش نہیں ہے کہ اس وسیع کائنات کے اندر موجود تمام موجودات خواہ فرشتے خواہ انسن یا دیگر حیوانات کو جتنے کمالات عطا ہوئے ہیں سبھی اسی الفاب جل جلال کا عطا کردہ ہے نامش کی گنجائش نہیں ہے اسی ذات پاک کے الفحاب ہونے کے مظاہر ہیں الفحاب جل جلال ال سے انعامات و احسانات کے چشمہ دائمََ و ابدن جاری و ساری ہے رہے گا ہے اور رہے گا کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ فیاض مطلق ہے ہاں جی وہ سخی ملق فیاض ملق و غنی ملغ ہے اس کے فیض بھی ختم نہیں ہوتے اس کے خزانے بھی ختم نہیں ہوتے تو وہ کیوں نہیں دیں گے ہاں لہذا وہ جو ہے وہ اس کے دائمن والا اسا وہ جو جل اللہ جلال انا انعامات و احصنات کے چشمہ دائمنواب جاری و ساری ہے اور رہے گا کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں وہ فیاض ملغ و غنی ملغ ہے وہ اپنے عطایہ سے مہلوک کو کیوں کر رکھے گا وہ مہلوک کو عطا کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے عطا کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے وہ بے مانگے عطا کرنے والا ہے تو مانگنے والوں کو کیوں کر محروم رکھے گا یہ سوال ہے زان نگر وہ بے مانگے عطا کرنے والا ہے تو مانگنے والوں کو کیوں کر سائید معروم کرے گا ہاں جی ہم تو مائل بے کرم کوئی سائل ہی نہیں راہ دہلاؤں کو سے راہ روے منزل ہی نہیں وہ تو دینے کے لیے بہنا ڈھونڈے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس درگاہ سے مانگنا نہیں آتا ہمیں جو ہے اصل بات یہ کہ ہمیں اس درگاہ سے مانگنا نہیں آتا بندہ مومن کو چاہی کہ اللہ الواب کے درگاہ سے درگاہ سے ہی ہر چیز مانگے اسے کے درگاہ سے ہی ہر چیز مانگے الحاب کے ہوتے ہوئے کسی اور محلوق سے کیوں کر مانگے یا کے ہوتے ہوئے کسی اور محلوق سے کیوں مانگیں کیوں کر مانگیں کے ہوتے ہوئے اس کے غیر کے درگاہ سے ماننا حقیقت میں الہاب جلال ال کی درگاہ عظمت کی ایک نو توہین ہے تو بندہ بندے اول تو کوئی چیز دے نہیں سکتا اگر دے دیں تو حقیقت میں اللہ ہی کا عطا کردہ چیز ہوتا ہے بندے معلومات میں جو بھی اولیاء ہوا بیا جو بھی اول تو کوئی بنی طرف سے تو نہیں دے سکتا اگر دے دیں تو اللہ کا عطا کردہ ہمیں دے دیتے لہٰذا کیا ہی بہتر ہے کہ اللہ ہی کو درگاہ کا غدا بن لدا بن کے رہیں اور ہر چیز اسی سے مانگیں ہاں جی اور اور اس اسم سے بندے کا حصہ یہ ہے بندے کا حصہ سب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے یعنی آپ بھی ایک نو الواحٰ حصہ سمجھیے آپ بھی ایک نو الوحاب میں سے فیض لے سکتے ہیں فیض جیسے مجھے آپ بھی ایک نو الحاب کی صفت سے متصر ہو سکتے ہیں آپ کے سجمرات یہ کہ اس عسم سے بندے کا حصہ ہے کہ وہ بھی الحاب کا کچھ کردار ادا کر سکتا ہے یہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ الہاب جل جلالِ کے رضا جوئی کے لیے حزب استطاعت اللہ کے راہ میں عطا کرتے رہیں یعنی اللہ کے راہ میں عطا کرتے رہیں تاکہ آپ الحہاب کا مقام تو پا سکے یعنی آپ الحاب کا تو نہیں ہو سکتا ہے الواہب کا مقام تو پا سکے وہ ہاب تو صرف اللہ واہد یعنی عطا کرنے والا کچھ جو کچھ اللہ حضرت میں سے کچھ نہ کچھ بھی آپ عطا کریں گے تو اس بندے کو بندے کو بندہ واہد سے متأثر ہو سکتا ہے وہ خاب صرف اللہ کی ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے الحاب ہے ہاں جی وہ صرف وہی ذات الوحاف ہے تو الحاب کا حقیقی میں آپ کو عطا دے جو وہ ذات جو کثرت سے انعامات احسانات کرتا ہے بدون اور دوسروں کو مالک بنا دیتا ہے انعامات کا بدون کسی غرض اور عوش کی اور یہ صرف اللہ سے دوسرے بندوں سے یہ چیز ہو نہیں سکتا اس لیے الہاب صرف اللہ کی صفت ہے بندہ جو ہے خود عطا کی صفت اپنے اندر پیدا کر کے واہب کا مقام پا سکتا ہے میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں الفن ذات کے جو ان مقدس اور نورانی جمالی صفحات کی مارحت ہونے کی توفیق دے اور ان سے جو ہے حاصل کرنے کی توفیق دے اور اپنے اندر بھی عطا کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں کی کیونکہ پیارے نبی البین عادث خجوم تخل و بے اخلاق اللہ تم خدائی اخلاقیات سے تم بھی متصف ہو جاؤ تو یہی اللہ دینے والا ہے تو آپ بھی دینے والا بن جائیں اللہ بھی غلط دیتا ہے لیکن ہمارا غلط تو جنت سے اللہ ہے اللہ کی ہے اس سے تو ہم بے نیا نہیں ہو سکتا لیکن دینے کی صفحت تو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر تمام اجمان فراہم کرے اپنی فیس ہم سب کو شراب کریں آمین سب